اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدبوا بین جدج اللہ ورسولہ وطق اللہ ان اللہ سمیع ونالیم سورہ الہجرات کی یہ پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورت مدنی ہے سورا الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس سورت کی کل اٹھارہ آیات ہیں ان اٹھارہ آیات میں اللہ تعالی نے مختلف انداز میں دین اسلام کے مختلف ٹاپک پر ایسی گفتگو کی ہے کہ غور کرنے کے بعد آدمی اللہ کی قدرت پر حیران رہ جاتا ہے میں نے سوچا ہے کہ ان اٹھارہ آیات کو ترتیب کے ساتھ جمعہ کے خطبات میں جو اللہ مجھے توفیق دے گا اس کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ پہلی آیت ہے اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آداب بیان کیے ہیں آداب اللہ کے کیا ادب ہیں اللہ کے پیغمبر کے کیا ادب ہیں اپنی مخلوق کو بتایا ہے کہ انسان کو معدب ہونا چاہیے اگر انسان معدب نہیں ہے اس میں آداب نہیں ہے تو سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں اس کے پلے کچھ بھی نہیں اگر اس کے پاس آداب نہیں ہے اللہ کا ادب اسے معلوم نہیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کہ اللہ آداب اسے معلوم نہیں ہے تو بے ادب انسان جو ہے اس کے کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں انبیاء کے ذریعے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ لوگو اللہ کے بارے کیا تمہارا حسن زن ہونا چاہیے اور تمہاری گفتگو کا انداز رب کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے آپ سنتے رہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے گھیرا ہوا ہے کوئی کہہ رہے ہیں چاند کو یہ ہمارا رب ہے ستاروں کو یہ ہمارے رب ہیں سورج کو یہ ہمارا رب ہے ابراہیم سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتے ہیں میرا رب تو اللہ ہے اس اللہ کا تعارف کیا ہے اس اللہ کا کیا تعارف ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کرا رہے ہیں آپ غور کریں ابراہیم خلیل اللہ کے انداز پر یوں انداز اپنائیے ادب سیکھو فرماتے ہیں لوگو میرے رب کا تعارف یہ ہے یو تیمنی و یسکین میرا رب تو وہ ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے وہ مجھے کھلاتا ہے کھلانے کی نسبت کس کی طرف کی اللہ کی طرف جب مجھے بھوک لگتی ہے وہ مجھے کھلا دیتا ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے اسی وقت مجھے وہ پلا دیتا ہے پلانے کی نسبت بھی کس کی طرف کی اللہ کی طرف سنتے ہیں آگے فرماتے ہیں हैं ایزا مرض تو اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں بیمار ہو جانے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی کہیں رب کی نراغ کی اور گلا نہ ہو جائے حالانکہ بیماریاں بھی تو وہیں سے آتی ہیں مجھے پیاس لگتی ہے وہ پلا دیتا ہے مجھے بھوک لگتی ہے مجھے کھلا دیتا ہے وہ ایزا مرض اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں یہ نہیں وہ مجھے بیمار کرتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فہو وہ مجھے شفا دیتا ہے اب غور کریں شفا دینے کی نسبت رب کی طرف کی بیماری کی نسبت وہاں نہیں کی ذرا غور کریں رب کے ساتھ گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے آج ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ سے شکایتیں ہو جاتی ہیں مجھے ایک شخص ملا حیات ہے توحید کا دعوے دار ہے مجھے کہنے لگا شیخ صاحب مجھے ایک بات اللہ کی سمجھ نہیں آتی نوزو میرے رنگ کھڑے ہو گئے نیٹ کا دور ہے یقینی یہ باتیں وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے میں ہر سال زکاط دیتا ہوں فطرہ دیتا ہوں قربانی کرتا ہوں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں اور آپ لوگ بولتے ہیں زکات سے مال بڑھ جاتا ہے جبکہ ہر سال میری چوری ہو جاتی ہے اور گھر سے آتے ہیں پتہ نہیں اب میں زکات دیکھ آیا ہوں تیسرے دن گھر سے ڈکیٹی ہو گئی یار یہ رب کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے میرے پڑوس میں رہتا ہے آج تک نماز نہیں پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا آج تک اس کے گھر ڈاکو نہیں ہے اس کا مال محفوظ ہے میرے ساتھ رب کا یہ سلوک کیا ہے مجھے سمجھائیں اب آپ بتائیں میں نے جو کچھ کہا ہوگا وہ تو سو کہا ہوگا لیکن آپ غور کریں چھوٹی سی بات پر چھوٹے سے امتحان میں چھوٹے سے امتحان میں ہم کیسے فیل ہو جاتے ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں یتیمونی و یسکین جو ہی مجھے بھوک لگتی ہے میرے رب کا تعارف یہ ہے وہ جانتا ہے ابراہیم بھوکا ہے وہ کھلا دیتا ہے مجھے پیاس لگتی ہے میرے رب کو پتا ہے ابراہیم پیاسا ہے اسی وقت پلا دیتا ہے وہ اضاف مریض جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فہ ہوا یشفین مجھے وہ شفا دیتا شفا کی نسبت رب کی دسمت دو پیغمبروں کا واقعہ آپ نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کشتی والوں نے کرایہ نہیں لیا خضر علیہ السلام نے کشتی کے پھٹے اکھیڑ دیے دار کر دیا بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا خضر نے کہا موسا یہ دیوار گری ہوئی ہے اس کو بنا دیتے انہوں نے کھانا نہیں کھلایا یہ دیوار بنا رہے یہی سے جب جدائی ہوتی ہے غور کریں آپ ذرا قرآن کریم کو توجہ سے پڑھا کرو دھیان سے پڑھا کرو جدائی ہو رہی ہے خضر علیہ السلام موسا علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ سن وہ جو کشتی تھی نا وہ اصل میں مسکین نوجوانوں کی کشتی تھی اس کے مالک مسکین ہے کشتی نئی تھی اسے معلوم نہیں ہے کشتی والوں کو پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ نے کیا پروگرام بنا لیا ہے جبکہ بادشاہ نے اپنے کارندے چھوڑ دیے ہیں نئی کشتیاں ساری ضبط کر لو نئی کشتیاں پرائیویٹ نہیں ہو سکتی ضبط کر لو قریب تھا یہ کشتی ضبط ہو جاتی ان کا دھندہ ٹھپ ہو جاتا فعارت تو ان آئی یہ قرآن ہے غور کریں الفاظ فعارت تو ان آئی خضر خدر کہتے موسا میں نے چاہا میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر لوں کشتی کو عیب دار کر دوں تاکہ اس کو نہ پکڑا جائے میں نے چاہا حالانکہ یہ چاہت کس کی تھی رب کی تھی لیکن خدر کہتے ہیں ارتو تو انا میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں میں نے چاہا کیوں اس لیے کہ پٹریاں اکھیڑنا تخریبی کام ہے تعمیری کام کسی کی کشتی کو توڑ دینا یہ تعمیری کام نہیں ہے، بلکہ تخریبی کام ہے حکم اللہ کا تھا لیکن خضر نے منصوب اپنی طرف کیا میں نے چاہا تو ان آئی بہا میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دو اچھا بستی والوں نے تو کھانا نہیں کھلایا آپ نے دیوار کھڑی کر دی جی ہاں موسا یہ اصل میں نیک آدمی تھا جب مرنے لگا اس کو خطرہ تھا بچے چھوٹے ہیں جس کو دوں گا امانت وہ کھا جائے گا اس نے دیوار کے اندر اپنی امانت چھپا کے دیوار کھڑی کر دی اور اللہ سے کہا اے اللہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں ان کی رہنمائی تو کر دینا کہ تمہاری وراثت یہاں آئے وہ چلا گیا ابھی بچے چھوٹے ہیں کہ دیوار گر گئی قریب تھا دولت نکل جاتی لوگ اٹھا لیتے فراد رب کا لوگوں قرآن یوں پڑھو راد رب کا تیرے رب نے چاہا کہ دیوار بنا دی جائے کشتی میں نے چاہا کہ اس کو عبدار کر دوں وہ تخریبی کام تھا اپنی طرح منسوب کیا دیوار بنانا تعمیری کام تھا تخریبی کام نہیں تھا بلکہ تعمیری کام تھا تو خضر نے کیا کہا قرآن پڑھو آراد رب کا تیرے رب نے چاہا کہ دیوار بنا دیجئے غور کیا امبیا رب کے بارے رب کے ساتھ معاملہ یوں کرتے ہیں مسلمان کی پہلی صفت یہ ہے وہ معدب ہوتا ہے اللہ کا اللہ کے رسول کا سب رسم واپس آئیے اس آیت کی طرف سورہ الجرات کی پہلی آیت ہے انشاءاللہ اللہ اللہ زندگی دے گا تو ضرور ان ساری آیتوں کی تفریح بتاؤں گا شا یادین آ آمنو اے ایمان والو کیونکہ اللہ کا ادب اللہ کے رسول کا ادب صرف ایمانداری جانتے اس لیے ایمان داروں کو خطاب کیا لا تو قدمو بہینا یادا اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو گور کریں بتاؤں گا کہ آگے بڑھنے کا معنی کیا ہے لیکن پہلے سمجھیے یہ بھی ایک ادب ہے کہ چھوٹا پیچھے رہے بڑا آگے رہے چھوٹا پیچھے رہے بڑا آگے رہے, رہے, بڑا آگے رہے مجھے یاد آ گیا کہ کافلہ چل رہا تھا تو سفر میں بعض لوگ آگے نکل جاتے ہیں بعض پیچھے ہوتے ہیں جو صحت مند ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں تو ایک نوجوان ایک بزرگ کے آگے چل رہا تھا سفر تھا ایک نوجوان ایک بزرگ کے آگے چل رہا تھا پیچھے سے ایک شخص نے اس نوجوان کی گردن میں ہار ڈالا اور کہا رک جا تو نے نہیں دیکھا تیرے پیچھے کون ہے تو کس کے آگے چل رہا ہے یہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالنے والے کون تھے سید عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ نوجوان کس کے آگے چل رہا تھا سید نا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عمر نے گردن میں ہاتھ ڈالا نوجوان کو روکا اور کہا ماتولہ میں بکرن بادن نبی جینا ورم سلیم او نوجوان تو ابو بکر کے آگے چلتا ہے تجھے پتا نہیں آج تک سورج نے انبیاء کے بعد افضل ترین سان ابو بکر سے بڑھ کر سورج نے کسی کو نہیں دیکھا سورج جو پوری دنیا کو دیکھتا ہے سورج جب نکلتا ہے پوری دنیا کو دیکھتا ہے سید نے فرمایا اے نوجوان سورج نے آج تک انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل ترین سان کو نہیں دیکھا تو اس کے آگے چلتا ہے مطلب یہ چھوٹے کو پیچھے رہنا چاہیے بڑا آگے ہو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تا سما سے پوچھا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے چلنے سے منع کر دیا گیا اس کا معنی کیا ہے اللہ کے آگے چلنے سے روکا گیا اس کا معنی کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے آگے چلنے سے منع کیا ہے اس کا مانا کیا ہے قربان جائیں میرے آپ کے لیے ہماری مائیں دعا کرتی ہیں ان کو عالم بنا ان کو مفسر بنا ان کو محدث بنا سیدنا عبداللہ بن عباس کے مفسر ہونے کے لیے رات کی تاریخی میں دعا مانگ رہے ہیں کون محمد الرسول اللہ اے اللہ اس بچے کو قرآن کا مفسر بنا مفسر قرآن چودہ سو سال ہو گئے ہیں دنیا میں ہر دور میں مفسر پیدا ہوئے آج بھی ہیں لیکن جب بھی کسی آیت کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عباس اس کے بارے کیا کہتے ہیں قربان تفسیر ابن عباس دیکھو عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو اس کا معنی یہ ہے لا تخالف کتاب و لوگوں اس کا معنی یہ ہے اللہ کی کتاب اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے آگے مت نکلو قرآن و حدیث سے آگے مت بڑھو اس کا معنی یہ ہے اگر آگے نکلو گے یہ تم بے آدب بن جاؤ گے اور سب سے بڑی بے ادبی یہی ہے اللہ کے فیصلے سے آگے نکل جاؤ اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے آگے نکل جاؤ یہ سب سے بڑی بےدبی اور گستاخی ہے جہاں رکنے کا حکم مل جائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ رک جاؤ بیٹھنے کا حکم ملے بڑھ جاؤ چلنے کا حکم ملے چل پڑو یہ ہے ادب آپ دیکھیں قربان جائے ان آیات پر کما حق ہو عمل کیا ہے صحابہ کرام نے کیا آپ نے سنا بارہا سنا نبی علیہ السلام خطبہ شاد فرما رہے ہیں سامنے صحابہ بیٹھے ہیں اتفاق ہے بہت سے بڑے کافلے آئے ہوئے ہیں تعداد بڑھ چکی ہے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کا خطبہ سن رہے ہیں نبی علی السلام نے رحما اجلسو لوگو کھڑے مت ہو بیٹھ جاؤ وہی بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو نبی علی السلام کی نگاہ ایک نوجوان پہ پڑی کہ وہ مسجد نبوی کے دروازے کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے چوکھٹ کے اوپر جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے دیکھ لیا اور کیسے بیٹھا ہوا ہے چوکھٹ ऊपर اوپر سریل رکھی ہوئی ہے ایک پاؤں के کے اندر ہے ایک بار ہے ایک پاؤں اندر ہے ایک بار ہے, ایک ہے. ایک بار ہے. نوجوان چا کنڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نبی علی اسلام نے دیکھا کہ کون ہے عبد اللہ بن مسعود ہے رضی اللہ آپ نے آواز دی ممبر سے عبداللہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے آز کی جب آپ کا حکم آیا میرے کان میں آواز آئی اس لیے سو بڑھ جاؤ میں اسی کنڈیشن میں تھا ایک پاؤں اندر رکھ چکا تھا ایک بار تھا میں نے کہا اندر والا پار پاؤں کرتا ہوں بےعد بھی ہے بار والا اندر کرتا ہوں بےعد بھی ہے حکم یہی ہے جہاں بیٹھنے کا حکم ملے بیٹھ جاؤ بتاؤ ایسی معدب جماعت آپ کو کہاں ملے گی کہیں نہیں مل سکتی میں اسی کنڈیشن میں تھا وہیں بیٹھ گیا یہ ادب کرنے والے کہ جہاں حکم ملا وہیں بیٹھ گئے نہیں دیکھا یہ کون سی جگہ ہے اور ایک پڑھا لکھا آدمی یہاں بیٹھے گا لوگ کیا کہیں گے نہیں پرواہ نہیں ہے پرواہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم دوسری بات نہیں جانتے یہ ہے مانا لا تو رسوری دوسری آیت میں تو اور بہت سارے آداب ہیں ان اگلے خود میں ان بتاؤں گا تو یہاں آپ غور کریں کہ مت پڑھو آگے مانا معلوم ہو چکا کہ آگے بڑھنے کا مانا کیا ہے اللہ کی کلام اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے آگے مت بڑھو آگے نکلے تو تم بے ادب بن جاؤ گے مارے جاؤ گے یہ ادب ہے صحابہ نے اس ادب کو اپنایا اور آگے یہی تعلیم دی آپ حیران ہوں گے صحابہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ ہم نے ایک بزرگ کو دیکھا بیت اللہ کا طباف کر رہا ہے اور بڑا آہستہ آہستہ دھیما تھھیما چل رہا ہے اور دعائیں پڑھ رہا ہے ہم بھی اس کے قریب ہو گئے یہ کون ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ بڑے سکون کے ساتھ جا رہے ہیں اچانک اچانک دوڑ لگا دی عبداللہ نے دوڑ لگا دی ہم نے کہا یہ تو عام طواف ہے طواف قدوم نہیں ہے طواف قدوم نہیں ہے ایک دم دوڑ کیوں لگا دی ہم بھی دوڑ لگائی آگے سے طواف کے دوران عبداللہ بن عمر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا جب پکڑا اور رکے اور اس نوجوان سے کہا اب طواف تو بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں طواف بھی کرتا رہے اور میری بات بھی سنتا رہے ہم قریب ہو گئے کیا مقدمہ ہے اس آدمی کا کون ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عما نے اس نوجوان سے فرمایا کہا میں جی ہاں جابر بن زید ہوں سن ان من فکال بسرتے مجھے پتا ہے تو بسرا کا بہت بڑا امام ہے بہت بڑا فکی ہے بسرا کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں اور جوانی میں اللہ نے تجھے عزت دی ہے کہ پورے پورے بسرا کے لوگ جب بھی کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں جابر بن زید کے پاس چلتے ہیں یہ تیرے عزت کی بات ہے تو اس سے مسلے پوچھتے ہیں جن سید نے کہا جی ہاں یہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا احسان ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ میری محبت ڈالی ہے واقعی ایسا ہوتا ہے بن عمر نے کہا سن میں نے دوڑ کر تجھے پکڑا ایک نصیت کرنے کے لیے ایک نصیت کرنے کے لیے پکڑا سن وہ کیا فرمایا عبداللہ بن عمر نے اللہ قرآن او سنت آج کے بعد یاد رکھنا جب بھی تیرے پاس فتویٰ آئے مسئلہ آئے سوال آئے اس کا جواب دینا ہے اللہ کی کلام سے محمد مستفی کے فرمان سے بس آگے فرمایا سن لے فعن ان کا انفعالتا غیر کا حلق تھا وہ حلق وہ جابر اگر تو نے ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر امت کو قوم کو فتوا دیا سن لے تو بھی جہنم کا ایندن بنے گا جن کو فتوا دے گا وہ بھی جہنم کا ایندن بنے گا یہ ہے اصل نقطہ جس پر ہم نے غور کرنا ہے آج ہمارا اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے ساتھ کیا سلوک ہے یہ چوٹی کی بے ادبی ہے یہ کہنا کہ فلاں بدرگ جو کہہ رہے ہیں کہیں ہوگا وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں یہ نہیں سوچتے اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کے پیغمبر کے فرماتا ہے عبد الرحمٰن بن زید کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی حیرت ہوئی ایک دیہاتی پکا دیہاتی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اس نے کمیز پہنی ہوئی تھی کمیز سلی ہوئی کمیز پہنی ہوئی تھی اور دل کی چال کر رہا تھا دل کی چال کا معنی یہ ہے طواف قدوم ہے طوافِ قدوم میں تو احرام ہونا چاہیے سلا ہوا لباس نہیں ہونا چاہیے لباس سلا ہوا ہے گئے رضی اللہ عبداللہ اللہ لگے ابھی آیا ہے جی ہاں یہ پہلا طواف ہے جی ہاں عمرہ کر رہا ہے جی ہاں عمرہ کر رہا دل کی چال اس لیے چل رہا ہے اس لیے چل رہا ہوں کمیز اتار دے کمیز اتار دے وہ تھا دیہاتی لیکن منحج بڑا مبارک تھا لوگوں منحج کو سمجھو جس منہج کی آپ کو پتہ بھی نہیں اور قدر بھی نہیں اس دیہاتی نے کہا اے اتنی بے آیت من کتاب اللہ ہے او سنت من رسول اللہ ہے حتا صا بزرگ مجھے کوئی پتہ نہیں تو کون ہے کہاں سے آیا ہے صحابی ہے یا تابی ہے میں نہیں جانتا لیکن میرا کمیز اتروانا ہے تو ایک کام کر یا تو قرآن کی کوئی آیت بتا یا پیغمبل کی کوئی حدیث بتا اتار دوں گا ورنہ نہیں اتاروں گا یہ ہے سوچ کوئی تیرے پاس آیت ہے بتا میں اتار دوں گا کوئی حدیث ہے بتا اس کے علاوہ میں کسی کے کہنے پر قمیض نہیں اتار سکتا میں ایسے طواف کروں گا صحابی نے کہا بڑ سنت رسول اللہ میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود سنی ہے اس نے توجہ سے سنی صحابی کہتے ہیں وہیں سے اس نے طواف توڑا اور چلا گیا جب میرا آخری چکر تھا میں نے دیکھا کہ کمیز اتار کر احرام میں طباف کر رہا تھا اللہ کے ادب کرنے والے بن جاؤ اللہ کے پیغمبر کے بادب بن جاؤ یادین ہامو ایمان والو لا تقدمو مت بڑھو بینا اللہ و رسول ہی اللہ اور اللہ کے سور کے آگے و تق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ علیم یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ پہلی آیت تھی زندگی رہی دوسری آیت میں بھی آداب ہیں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اللہ پیش کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اللہ اللہ کے پیغمبر کا بادب بنا دے ان الحمد للّہ فر ونحمۃفسنہ سید ہے ماری نہ میّ اللہ فلا و حدی اللہ واشد اللہ شریٰ واشد اللہ محمد رسور الماب ناصر الکلام کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد الصلی اللہ علیہ وسلم و شر العمور محدہ و کلحا و کُ اللہ اے اللہ ہمارے تمام بھائی تمام بہنیں جو ایمان پر چلے گئے اے اللہ ان کو بخش دے ان کو معاف فرما دے ان سے راضی ہو جائے اہلا تمام بیماروں کو صحتہ فرما اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی دور فرما دے دنیا کی آخرت کی بھلائی نصیب فرما دنیا اور آخرت کے شرط سے فطروں سے محفوظ فرما ایمان والی زندگی نصیب فرما ایمان والی موضوع نصیب فرمانا اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا عقول کو لہٰذا الحمد للہ الرحمٰ